عائشہ رضی اللہ تعالی قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر قرآن وزی یقر قرآن وحو علی شاخ لہو اجران اوکم قال صلی اللہ علیہ وسلم ربی شرح صدری و یسر علی عمری وحلالقتم لسانی یفقاہو کولی ربی اسر ولاۃ وسر و تم بالخیر آمین یارب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی رابیاں ہیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتر المایہ کہ قرآن پڑھنے میں جو مہارت رکھتا ہے جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب جو نیک و کار فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا قرآن کو مہارت سے پڑھنا یعنی تجوید کے اعتبار سے حروف کی ادائیگی صحیح ہو کس کو کتنا لمبا کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتا ہے تو آپ کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن وہ اللہ کے انتہائی مقرب جو فرشتے ہیں ان میں داخل ہوگا پھر آپ نے فرمایا واللہ جی یکر القرآن رہا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے فی اور پڑھنے میں اٹکتا ہے اٹک اٹک پڑھتا ہے یعنی میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے بہو علیہ شاخ اور اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس پہ شاق گزرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہو اجرانی اس کے لیے دوہرا اجر ہے ڈبل اجر ہے ہمارا دین جو ہے یہ اس کا مزاج ہمیشہ سے موٹیویشن کا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے قرآن آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے لیکن شیطان ہمیشہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا وہ آپ کو ان چکروں میں پھنسا کے کہ صحیح تو تمہارے سے پڑھا نہیں جاتا گواد بھی نہیں نکلتا تمہارے منہ سے ہار نکال نہیں سکتے تم تو میننگز بدل جاتے ہیں گناہ ملے گا بس چلو نہیں پڑھتے تو سواب ہی نہیں ملتا نا غلط بڑھو گے تو گناہ ملے گا لہذا پڑھو ہی نہیں لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے مشقت اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اجرانی ڈبل اجر ہے یعنی دو اجر ہیں یعنی دوہرا اجر ہے اجرانی سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے جی اجرانی لفظ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے دو اجر دو اجر اجر ایک اجر ہوگا اور اجرانی دو اجر ہوں گے تو آج ہم ان اللہ تعالی عربی زبان میں ایک سے دو بنانے کا طریقہ سیکھیں گے آج ہم چلیں گے اسم کو دوسرے پہلو سے پہچاننے کی طرف اور وہ ہے اسم کا عدد عدد سے مراد ہے اسم کا نمبر اور نمبر سے مراد اردو میں آپ جانتے ہیں واحد اور جمع ہوتے ہیں واحد جمع کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہے ایسے ہی ہے نا ایک کے لیے واحد بولتے ہیں اور ایک سے زائد کے لیے ہم جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری جمعیں آپ کو آتی ہیں مثلا میں آپ کو کہوں جی دروازہ اس کی جمع کیا ہے آپ کہیں گے دروازے کھڑکی ٹھیک استاد اب ذرا آپ اچھی اردو بولیں گے اساتذہ جیسے کہ آپ استادوں کہیں آپ کہیں گے جی اساتذہ تو اردو میں واہ جمع تعارف آپ کو حاصل ہے ان کے سنگولر پلورل ہوتے ہیں اب عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے پہلا فرق نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم تین طرح کا ہوتا ہے اردو اور انگریزی میں دو دو طرح کے ہوتے ہیں واحد جمع اردو میں بھی انگریزی میں بھی عربی میں تین طرح کا ہوتا ہے اسم عدد کے اعتبار سے ایک کے لیے واحد ہوتا ہے دو سے زائد کے لیے جمع ایک کے لیے دو سے زائد کے لیے یعنی عربی زبان میں جمع کا لفظ دو سے زائد پر بولا جاتا ہے تو اب دو بچا صرف دو کے لیے ایک الگ سے عرب لفظ بولتا ہے جس لفظ کو مصنح کہا جاتا ہے مصنح ٹھیک ہے یعنی اسپیشل دو کے لیے عرب بولتا ہے جو کہ ہم اردو میں نہیں بولتے انگریزی میں نہیں بولتے ہم دو کے لیے بھی جمع کا لفظ بولتے ہیں لیکن عرب دو کے لیے ایک الگ سے لفظ بولتا ہے جسے مصنح کہا جاتا ہے کلیئر ہوگی اب تک جتنی اگزامپلس کل ہم نے کی تھی مذکر مونس پڑھتے ہوئے ہم نے وہ سب واحد اسما کی ایگزامپل کی تھی تو آج ہم واحد مصنح کی طرف چلتے ہیں اور سیکھیں گے کہ واحد سے مصنح کیسے بنتا ہے عربی زبان میں تو واحد سے مسنا بنانے کا طریقہ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں اور آپ اس قابل ہوں گے کہ ہر واحد اسم سے آپ مصنف بنا لیں گے کلیئر جی پہلی بات نوٹ کر لیں کہ واحد سے مصنف بنانے کا طریقہ فارمولا سیم ہوگا چاہے آپ کا اسم مذکر ہو چاہے مونس ہو مذکر میں بھی وہی فارمولا لگے گا مونس میں بھی وہی فارمولا لگے گا کے جی مثلاً میں نے کہا جی ولد ولد ایک لڑکا صحیح مذکر ہے اور میں نے کہا بینت اس کے مانا ہے ایک لڑکی دونوں سے مسنا بنانے کا فارمولا ایک ہی ہوگا فارمولا بھی میں آپ کو سکھا دوں گا لیکن بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ مسنہ چاہے مزکر اسم ہو چاہے مونس اسم ہو ایک ہی فارمولہ سے بنے گا فارمولہ دونوں پر ایک ہی لگے گا دوسری بات یہ کہ فارمولہ سب کا سیم ہوگا چاہے کوئی اسم سفت ہو یا نہ ہو مجھے بتائیے ولد اور بنت یہ صفات ہیں صفات تو نہیں ہے نا اب میں آپ کے سامنے سفات لکھ رہا ہوں دو ایک ہے جی مسلم مسلم صفت ہے نا اور مسلم کی مونس مسلمہ تو دو ایگزمپلز میں نے آپ کو صفات کی دے دی اور دو ایگزمپلز ان الفاظ کی دی جو صفات نہیں ہیں ان چاروں اسمہ پر ہم ایک ہی فارمولہ لگا کر مصنعہ بنا لیں گے باسمہ میں آگئی اپ اب میں فارمولہ دینے لگا ہوں آپ کو کہ فارمولہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو واحد اسم اسمہنا آپ کا اس کو کاپی کر کے نا دو جگہ پیسٹ کر لینا ہے کاپی پیسٹ تو آتا ہے نا آپ کو دوری آج کل کاپی پیسٹ کا جو واحد اس میں ہے اس کو کاپی کریں اور دو جگہ پیسٹ کر دیں کر دیا نی دو جگہ پیسٹ کلیئر کوئی مشکل تو نہیں تھی نا جب آپ نے پیسٹ کر دیا اب جو پہلی جگہ پیسٹ کیا نا وہاں پر آخری حرف پر آپ نے زبر لگانی ہے زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے کیا فارمولہ ہے واحد اسم کو کاپی کر کے دو جگہ پہ پیسٹ کریں پہلی جگہ پر جہاں پیسٹ کیا ہے وہاں پر آخری ہر پر زبر لگا کر الف اور زیر والی نون لگا دیں تو ولد کا مسنا بن گیا ولادانی ولادانی اوکے جی ولادانی کے مانا ہے دو لڑکے ولادانی کے مانا دو لڑکے ولد کے مانا ایک لڑکا ولادانی دو لڑکے اب جو دوسری جگہ پیش کیا نا وہاں یہ کرنا ہے وہاں بھی آخری اور پہ آپ نے زبر لگانی ہے اور یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے بس وہاں الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا یہاں پر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے اور یہ لفظ بن جائے گا ولا دئینی تو مسنہ کی دو شکلیں آپ کے سامنے آ گئیں ولا دانی بھی مسنہ ہے ولادئینی بھی ہے دونوں کا ترجمہ دو لڑکے ہی ہیں اب ان دو لفظوں میں فرق کیا ہے یہ ان اللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا جب ہم اسم کا چوتھا پہلو پڑھیں گے ان اللہ تعالیٰ اوکے ابھی آپ نے اس فارمولے کے تحت ہر لفظ کے دو دو مصنح بنانے اوکے جی سمپل سا فارمولہ کیا فارمولہ ہے جی واحد اسم کو کرنا ہے کاپی کاپی کر کے دو جگہ پیس کر دینا پیس کیا دونوں جگہ پہ آخری اور پہ زبر لگا دینی ہے پہلی جگہ پہ الف اور نون کا اضافہ کرنا ہے دوسری جگہ پہ یا اور نوزنی کا اضافہ کر دینا تو دو آوازیں آپ کے سامنے پروڈیوس ہو جائیں گی ایک ہوگی آنی اور ایک دئی ولا دانی ولا دئی یہ آوازیں ہمیں بہت کام دیں گی آپ نے حدیث سنی نبی نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے مشقت اٹھاتا ہے لہو اجرانی تو آنی کی آواز آ گئی نا آپ کو تو ریزلٹ نکلا کہ یہ مسنہ لفظ ہے اور اس کے معنی ہے دو اجر یعنی ڈبل اجر اوکے جی لیں جی اب میں آپ سے کہوں جی بنت کا مسنہ بنائیں تو کیا کریں گے جی حسن کاپی کروں دو جگہ پیس کر دوں ایک جگہ یہ ہو گیا ایک جگہ یہ ہو گیا پہلی جگہ جو پیسٹ کیا وہاں پر کیا کرو آخری اور زبر آ گئی الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا ایک گلاس بن گیا بن تانی دوسری جگہ کیا, کیا زبر لگا کر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا بن تئی بن تانی کے معنی کیا ہے دو لڑکیاں بنتئی کے مانا کیا ہیں دو لڑکیاں ہاں جی ٹھیک ہے تو بنت کے دو مسئلہ بن گئے بنتانی اور بن تئی دو اور سمجھاؤں گا پھر آپ سے میں کرواؤں گا ان شاء اللہ تعالی ہاں جی مسلم سے میں نے بنانا ہے ہاں جی آپ کا نام بیٹا محمد زہیب جی مسلم مطلب کیا اس کا سفت ہے کتنے مسلمان ہیں ایک ہے دو مسلمان چاہیے ہمیں کیا کریں گے دو جگہ پر करके کر کے پیسٹ کر لیں گے اور پہلی جگہ پہ کیا کریں گے جی الف اور نون زیر لگا دیں گے اور دوسری جگہ کیا کریں گے زبر یا اور نون ز نہیں لگا دیں گے تو یہ دو مسنہ ہمارے بن جائیں گے ایک ہوگا مسلمانی اور دوسرا مسلم ماشاءاللہ اللہ کلیئر ہو گیا جی ساکب مسلما مسلمہ دو جگہ لکھ لیں گے جی ہم ایک دو ہاں جی پہلی جگہ کیا کرنا ہے گولتا کے اوپر زبر لگایا نون زیر نی کا اضافہ کر دیا اچھا اب یہاں پر نوٹ کریں کہ اب گولتا جو ہے آخر میں رہی نہیں نا گولتا تو آخر میں آتی ہے نا اب وہ آخر میں نہیں رہی اب وہ درمیان میں آگی تو درمیان میں آگی تو اب اس کی گلائی کو ختم کر دیں اوکے اب اس کی آواز بھی پروناؤنس ہوگی مسلمہ تانی اور دوسری جگہ مسلمہ تینی اوکے جی بہت آسان تھا کوئی مشکل نہیں ہے اور آپ ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ اب آپ ایک سے دو بنا لیں گے بنائیں گے جی جی شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ جی جناب آپ کے لیے لفظ ہے بید اس کے معنی ہے گھر کتنے گھر ہیں جی یہ ایک دو گھر چاہیے مجھے بے تانی بینی دیکھیں کتنی دی جلدی دو گھر بن گئے بنتے ہیں جلدی دو گھر بےت ایک گھر تھا بےتانی اور بے تین دو گھر ہو گئے جی تیار ہیں جی اچھا ایک لفظ ہے دار دار کے مانا کیا ہوتے ہیں اس کے مانا بھی گھر ہوتے ہیں فرق یہ ہے کہ بیت مذکر ہے دار منس ہے اوکے جی ہاں جی بھی گھر ہے دو گھر دارانی اور دارینی ماشاءاللہ دو گھر یہاں بھی بنا لیا آپ نے تو سواب دارینی آپ سنتے اکثر اردو میں سنتے ہیں نا ثواب دارین حاصل کریں وہ دارین ہم بولتے ہیں اسے تو اصل میں لفظ ہے دارینی اوکے جی آپ نے بنانا ہے مسنا کتاب کا ایک کتاب ہے ہمارے پاس ہمیں دو کتابیں چاہیے شابش کتابانی ماشاء اللہ جی اس کے عربی کیا ہے کلم ان کی عربی کیا ہے کلمانی کلم ٹھیک ہو گیا نا جی بیٹا تیار ہے ہاں جی ایک کافر ہے دو کافر اگر ہو تو کافرانی اور کافی رائنی جی ایک ہے مؤمن دو مؤمن چاہیے مجھے مؤمنانی مومن, مومن, مومن ماشاء اللہ جی تیار ہیں جی آپ جی ایک دروازہ ہے دروازے کو کہتے ہیں عربی میں باب ٹھیک دو دروازے بابانی بابانی باب باب باب باب نی ایکسیلنٹ جی جناب ایک کرسی ہے دو کرسیاں چاہیے کرسی یا نہیں ٹھیک ہے جی تیار ہے آپ کے لیے لفظ ہے دو کاریں چاہیے مجھے کارانی بس یہ اتنا سا فارمولہ ہے مسنا کا فارمولہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہے چاہے آپ اردو سے بنائے چاہے پنجابی میں بنائے چاہے انگریزی میں بنائے کچھ بھی نہیں کار کو تو انگریزی انگریزی میں کار ہے نا میں نے آپ کو انگریزی میں مسنہ بنانا سکھا دیا ہاں جی سیارہ چلے جی انہوں نے کہا جی کار کی عربی تو کار کی عربی ہوتی ہے جی سیارہ جی سیارہ سیارہ تانی سیارہ تینی گولتا لمبی تھا میں چینج ہو جائے گی سمپل سا فارمولہ ہے جی تیار ہے آپ جی جی آپ نے ایسا کرنا ہے آپ نے یہ ڈسٹر ہے ڈسٹر اس کا مسنہ بنانا ہے ڈسٹر آنی ڈسٹر یعنی آپ کو فارمولہ آنا چاہیے بعد میں ہم دیکھ لیں گے جی کی عربی کیا ہمیں کوئی ضرورت نہیں قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا ہمارا کورس ہے عام عربک لینگویج کا کورس نہیں ہے کہ میں آپ کو ڈسٹر کی عربی بھی بتاؤں اور خام بھی آپ کے ذہن پہ میں بوجھ ڈالوں تو ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ سیارہ کا لفظ ایز ایک قافلے کے طور پہ قرآن میں استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں صحیح اس لیے میں نے یہ لفظ کے سامنے بول دیا تھا ڈسٹر کی عربی میں سے نہیں پوچھ لیکن آپ کو فارمولہ پتہ چل گیا ہے. کہ کیسے بنتا ہے اوکے جی ماشاءاللہ جی آپ آپ نے مسنہ بنانا ہے جی خطبہ خطب خطبہ تین ماشاء اللہ خطبہ سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے بیان خطبہ کہاں ہوتا ہے کہاں کہاں ہوتا ہے نکاح میں بھی ہوتا ہے شابش جمعے والے دن بھی ہوتا ہے عید میں بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ اور خطبہ ایک ہوتا ہے دو ہوتے ہیں تو خطبہ کا مصنف کیا بنے گا خطب تانی دو خطبے اب دیکھیں آپ کو پہچان ہونی شروع ہوگی آپ کے سامنے حدیث آتی ہے ایک صاحبی روایت کرتے ہیں کہ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب تانی اللہ کے رسول کے دو خطبے ہوتے تھے یلیس البینہ ہما آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں جمعے کی نماز ہو یا عید کی نماز ہو دو خطبے ہوتے ہیں امام صاحب ان دو خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نبی کریم وسلم ان دو خطبوں میں کرتے کیا تھے وہ اصل بات ہے یکرا القرآن آپ قرآن پڑھتے تھے وہ یوزک کے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کانت البی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے یجلی سبینہ ہما آپ ان دونوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور خطبوں میں کیا کرتے تھے یکر القرآن قرآن پڑھتے تھے وہ یو الناس اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے آج بھی دو خطبے ہوتے ہیں لیکن چونکہ خطبے ہوتے ہیں عربی میں عربی خطبے سننے والوں کی زبان نہیں ہے کہ جو خطبہ پڑھ رہا ہے اس کی زبان بھی نہیں ہے جمعے کی نماز کس نماز کے بدلے میں پڑھی جاتی ہے زہر کی نماز زہر کی نماز کے کتنے فرض ہوتے ہیں چار جمعے کی نماز کے کتنے فرض ہیں دو اب ان دو فرائض کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے دو خطبے اس کے لیے رکھے گئے ٹھیک ہے یعنی اتنے اہم ہوتے ہیں وہ دو خطبے اس لیے آپ سر اس نے فرمایا کہ خاموشی سے سونو خطبوں اگر کوئی بول بھی رہا ہو تو اسے منع نہ کرو اتنے ادب سے جس نماز میں آپ خاموشی سے بیٹھتے ہیں سنتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح خطبوں میں آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے تو گویا یہ دو خطب جو ہیں یہ دو رکعات کا قائم مقام بنے تو انتہائی اہم تھے ان میں میسج جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ سو ہم قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے لیکن میسج عربی زبان میں ظاہر خطبہ عربی میں پڑھنا ہے اب کیا, کیا جائے پھر اس پہ اشتہاد کیا گیا اور مختلف اشتہاد آپ کے سامنے آئے ایک استہاد یہ آیا کہ خطبے کو نہ چھیڑا جائے اسے ٹوٹلی عربی میں رکھا جائے اور جو میسج دینا ہے نا اس کے لیے خطبوں سے پہلے ایک اردو تقریر رکھ دی جائے وہ آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے وہ پونے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے وہ ایک گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے تاکہ لوگ جب جمع ہو جمعے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں اور کوئی نہ کوئی میسج لے کر جائیں جب لوگ اکٹھے ہوں تو کوئی نہ کوئی میسج لے کر جائیں وہ میسج انہیں اردو تقریر کے ذریعے پہنچا دیا جائے ایک اشتہاد یہ کیا گیا کہ نہیں خطبے میں ہی اردو تقریر جو ہے وہ ایڈ کر دی جائے ٹھیک تو یہ اشتہادی مسئلہ ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پرابلم صرف یہ ہے کہ چاہے اردو تقریر رکھ دی گئی ہو شروع میں یا عربی خطبوں کے درمیان ہی اردو گفتگو رکھ دی گئی ہو دونوں ٹھیک ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میسج ہے وہ نہیں ملتا آپ کو میسج کیا تھا نبی علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے تو اس تقریر میں یا اردو میسج میں آپ کو اور سب کچھ مل جاتا ہے اگر کچھ نہیں ملتا تو قرآن نہیں ملتا الا ماشاء اللہ کہیں کہیں آپ کو پھر بھی قرآن کے بارے میں بات سنائی دیتی ہے ورنہ اکثر و بیشتر آپ نے یہی سنا ہوگا کہ آپ کو کہانیاں مل جائیں گی کسے مل جائیں گے سیاست میں باتیں ہو جائیں گی کسی مسلمان کو کافر کرنے کی طرف رجحان ہوگا ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی کافر کو مسلمان کریں ہم ممبروں کو بھی مسلمانوں کو کافر بنانے پر جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے تو بہرحال کانت البی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تعانی اللہ کے دو خطبے ہوا کرتے تھے بینا دو کے درمیان آپ بیٹھتے تھے کرتے کیا تھے خطبوں میں یکرا القرآن الناس جی پورے ہو گئے جی ہاں جی آپ کی باری ہے ایک لفظ ہے جی جننہ جناح کسے کہتے ہیں جنت کو اور جنت کے لفظی معنی ہوتے ہیں باغ کے ٹھیک ہے جنت ایک باغ ہوتی ہے ہاں جی جنت جنت کے معنی جنت ہی اگر ہم لیں تو ہم سب جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں ٹھیک ہے نا ان اللہ جنت میں جائیں گے تو جنہ کے معنی ہے ایک جنت دو جنتوں کی عربی کیا ہوگی ماشاء اللہ جنتانی اور جنت عینی جنتانی, جنتانی کا مطلب دو جنتیں ہیں عینی کے معنی دو جنتیں ہیں قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن جنہیں اللہ تعالیٰ دو جنتیں پائے گا دو جنتیں ایک جنت مل جائے وہ بھی کافی ہے لیکن دو جنتیں کیا ہی کہنے جی دو باغ ہوں جس کے کوئی جی میرے پاس دو باغ ہیں ایسے ہی نا اب کسے ملیں گی دو جنتیں سورت الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے شاط فرمایا کہ ولیمن خاف مقام ربی ہی جنتانی ولیمن خاف مقام ہی اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کیا مطلب ہے حسن رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کیا مطلب حساب دینے سے, سے. ماشاءاللہ اللہ جسے اس بات کا ڈر ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے یعنی اللہ کا خوف ہاں میں آپ سے سوال کروں اگر آپ میں سے کون کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے آپ سب کہیں گے جی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں شاید کوئی دو ہاتھ بھی کھڑے کر دے لیکن اگر ایمانداری سے ہم جائزہ لینا تو ہم شاید ایک دوسرے سے تو ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے میں آپ کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا ایسے ہی ہے نا کیونکہ مجھے ڈر ہے آپ کیا کہیں گے میرے بارے میں آپ ایک دوسرے کے سامنے یا میرے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ میں یا دوسرا آپ کے بارے میں کیا کہے گا لیکن جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا کریں گے نا وہ حرکت کریں گے نا میرے دوست ہیں بڑی پیاری بات کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار عامر ہم اپنے آپ کو نا شریف کہتے ہیں ہم شریف شریف کوئی نہیں ہمیں موقع ہی نہیں ملتا یار ہمیں موقع ملے اور پھر ہم شرافت دکھائیں پھر ہم شریف ٹھیک ہے ہمیں موقع ہی نہیں ملتا تو کس بات کے شریف جی سمجھ رہے ہیں نا لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی نہ دے کیونکہ ہمیں موقع ملا نا اگر تو ہماری ساری شرافت جو ہے نا وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے ایسے ہی نا تو دیکھیں جی یہ جواب دہی کا احساس اکاؤنٹیبلٹی یہ احساس اگر آپ کے اندر نہیں ہوگا تو آپ دنیا میں سیدھے نہیں چل سکتے تو ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے آپ کسی مارٹ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے ایسے ہی نا کیمرہ چاہے لگا ہو چاہے نہ لگاؤ اگر لگا بھی ہو تو کیا شیورٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہے ایسے ہی نا لیکن کوئی ہم بونگی مارتے نہیں مارتے نا اس لیے نہیں مارتے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے اور وہ آنکھ جو ہر لمحے دیکھ رہی ہے اس کا ہمیں ڈر نہیں ہے تو اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی نعمت ہے ذہن میں رکھیے گا عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نہیں جی ڈرانا نہیں چاہیے اللہ سے دیکھے جی جسے اپنے والدین کا ڈر ہوتا ہے نا وہی وہ ٹھیک رہتا ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے جسے والدین کا یا ساتھ کا ڈر نہ ہونا تو وہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے آپ کے سامنے اور اسی ڈر کو کوشش کر کے ختم کیا جا رہا ہے ایسا ایسا کہ جی ڈر نہیں پیار ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں ریزلٹس آپ کے سامنے جب تک ڈر نہیں ہوگا نا اور ڈر کس چیز کا پرس رہے آپ والدین سے کیوں ڈرتے ہیں اگر ڈرتے ہیں تو آپ کے والدین خوفناک ہوتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کیا آپ انہیں دیکھ کے ڈرتے ہیں بہو یعنی آپ کو ڈر ہوتا ہے والدین کا مار کا سزا کا خوف ہوتا ہے تو یہ ڈر ہے نا یہ یہ سزا کا ڈر ہے اس لیے آپ دیکھیں بڑے چین سموکرز دیکھیں ہم نے جن کی سگریٹ ایک منہ سے ہٹتی ہے دوسری لگ جاتی ہے تیسری لگ جاتی ہے چوتھی لگ جاتی ہے اور وہی جب وہ کہیں باہر پبلک پلیس میں ہوتے ہیں یا ہائی جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی وہ چین اسموکنگ کہاں جاتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہاں ہم نے سگریٹ نکالی تو ہمیں جہاز سے اتار دیں گے ایسے تو اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے جی تو جنت جنتانی اوکے جی عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا جی وج وج کہتے ہیں چہرے کو تو دو چہرے کیا بنیں گے وجہانی ہاں وجہ ہاں اوکے جی صحیح ہے کلیئر جی لیں جی اب میں آپ کے سامنے آخری پانچ منٹ میں ایک حدیث لکھ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس حدیث میں آپ مسنہ الفاظ کو ان اللہ تعالیٰ گرامیٹکلی اینالائز کرنے کے قابل ہوں گے آپ کو حدیث پوری سمجھ میں آ رہی ہوگی ان اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلیما تانی پہچان لیں گے نا مسن کیا ترجمہ ہوگا دو کلیمے حبیبا تانی حبیبا تانی مسن ہے نا پہچان لیا نا اس کا واحد کیا ہوگا حبیب. واحد حبیب. تانی ہے حبیبہ حبیبہ, حبیبہ. گولتا حبیبہ پیاری حبیبہ اس کا مذکر کیا ہوگا حبیب یعنی اب جو کچھ پڑھ چکے ہے سارا آپ اپلائی کریں تو حبیب کے مطلب پیارا اس کی مونس حبیبہ پیاری دو پیارے مذکر ہوں تو حبیبانی آنی یا حبیب عئی اور دو پیاری مونس ہو تو حبیبہ تانی حبیبہ تعینی ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا کہ کلمہ تانی حبیبہ تانی دو کلمات پیارے ہیں اب اردو میں ہم دو پیارے نہیں کہتے ہیں نا تو ترجمہ جب بھی کیا جائے گا وہ اردو محاورے کے کی مطابق کیا جائے گا جملے میں ذہن میں رکھے گا تو کلیما تانی حبیبہ تانی الر رحمان ارحمان کسے کہتے ہیں اللہ کو ارحمان اللہ نام ہے نا تو الرحمان کو دو کلمے پیارے ہیں دو کلمے ارحمان کو بڑے پیارے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں دو کلمات جو ہیں ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خفیفہ تانی مسن ہے نا خفیفہ تانی خفیف کہتے ہیں ہلکے کو ہلکی خفیفہ خفیفہ کا مصنح خفیفہ تانی وہ دونوں ہلکے ہیں علل لسان, لسان کیا کہتے ہیں زبان کو ہم نے پڑھا زبان پر دونوں ہلکے ہیں یعنی زبان سے آسانی سے نکل جاتے ہیں زبان سے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن جب امال تولے جائیں گے امال تولے جائیں گے نا امال گنے نہیں جائیں گے امال تولے جائیں گے وزن کیا جائے گا گنتی نہیں کی جائے گی کہ اچھا سونا مل پڑے تھے ہو سکتا ہے سو نفل پڑھنے والے سے دو نفل پڑھنے والا جو ہے وہ بہتر ہو اس کے دو نفل کا وزن سو نفل سے زیادہ ہو ٹھیک ہے نا اب وزن کیسے آئے گا وہ اخلاص کے ساتھ آئے گا خلوص کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے وہ پیار کے ساتھ آئے گا وہ ریاکاری اس میں بالکل نہیں ہوگی سو نفل پتہ چلتا ہے سب کو سو نفل جی سو نفل پڑھ رہے جی ٹائم لگتا ہے نا کہ سو نفل پڑھنے میں نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے صبح پھر آنکھ بھی بند ہو رہی ہوگی کوئی پوچھتا ہے خیریت ہو یار بس سو نفل کل پڑھے تھے رات کو نیند پوری نہیں ہوئی ٹھیک ہے دو نفل میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے لیکن اگر نے اپنی پوری توجہ کے ساتھ دو نفل پڑھ لی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سو نفل پہ بھاری ہو جائے تو قیامت کے دن آمال تولے جائیں گے تو جب تولے جائیں گے تو یہ دو کلمات سکیلا تانی سکیل کہتے ہیں بھاری کو سکیل وزنی سکیل کی مونس ہوتی ہے سکیلا جس طرح شکیل کی مونس شکیلا ہوتی ہے تو سکیل کی مونس سکیلا سکیلا کا مسنا سکیلا تانی وہ دونوں کلیمیں بھاری ہوں گے کس میں لے جائیں گے جی ترازو میں ترازو کو عربی زبان میں کہتے ہیں میزان میزان فل میزان میزان میں کلمہ تانی حبیبہ دانی الرحمان خفیفہ تانی السان فکیلا تانی فل میزان وہ دو کلمات کے ہیں آپ سب کو آتے ہیں پھر بھی میں لکھ دیتا ہوں پہلا طیب میں نے پاک والا نہیں ہے پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ ابھی ہی اور دوسرا سبحان اللہ العظیم ہاں جی کتنا ٹائم لگتا ہے سبحان اللّہ وبیحمد سبحان اللہ العظیم پڑھنے میں یا کتنا زور لگتا ہے آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں نا زبان سے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھیں آج مصنع کی برکت سے آپ سے کے فرامین مختلف احادیث میں مصنح کو پہچان کر لی نا الحمدللہ تو عربی گرامر سے یہ چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی ترجمہ لکھا ہوا تو مل جائے گا لیکن آپ ماشاءاللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے آنی اینی آنی اینی تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آئے گا کہ دو کی بات ہو رہی ہے اوکے okay جی تو واحد مسنا میں نے آپ کو بنانا سکھا دیا سبحان کے اللہ انتا.